نظره ورسعينه ورسعينه ورسعينه ونعظم الله بمسرور أخيرها وسيئات أعمالها من يتجدها بالملاف إذنه ومن يتجدها بالملاف آذنه أشهد أن لا إهالة إلا الله وأشهد لا تريده وأشهد أن, أن ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وحافظوا بسم الله وعلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا كمطانا وقلوا لقولا سليلا يستطيع لكم أعمالكم ويستطيع لكم جروم بجروم ومن يمع الله ورسيله وقال سيدا ومع الله عزيلا أما بعد فإذن أفضل الحديث لكي أفضل الله فأسنا الحبي اللهم صل على محمد وعلى اله واكتب واصبر اموري مستتره وكل دعنا من عدل طلالا وكل ما قال الله تبارك <تصفيق> وتعالى <تصفيق> وكتبوا لنا ثلاثا طيبا الذي هو من القاضي ہم سب سے پہلے کی تعریف کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں کے سے بجا تا, ایمان کی نوازا. ہم اللہ العالمین کا اس بات پر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب کی دولت کے بعد مومنوں اور مسلمانوں میں اس فرسے کا ماننے والا بنایا اس جماعت کے پیچھے چلنے والا بنایا جس جماعت کو نبی اکرم ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں ودا و ضلالت کے راستے سے بچا کر سنت اور ہدایت کی شاہدہ پر जिसका अंजाम और जिसकी इंतहा जिसकी मंजिल सिर्फ और सिर्फ जनता ने हमें उतरा पर चलाया हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं इस बात पर कि उसने हमें उतरा पर चलने के लिए और इफ्रार पर तैनात करने के लिए मुकम्मल तरीके से जटे रहने के लिए ایک ایسی ذات کو بیچا جس کے جیسی ذات دنیا نے آئے تک نہیں دے دی گزر گئی ہزار کروڑ لوگ آئے دنیا میں لیکن اس جیسا شخص کسی میں نہیں دیکھا وہ اپنی ایک ذات میں مکمل ایک کائنات تھا वो एक जात में एक इंसानियत था जिसने इंसानों को हकीकी तौर पर इंसानियत का बफ सिखाया जिसने रिश्तों से घुमराही से जरानत से बचने की हर एक तहरीर बता दी और हर एक रास्ते को जो इंसान को कितने आकर के रस्ते दूर कर सकता था उसको बयान करता روز و سلام وہ پر کہ جنہوں نے ایسے وقت میں جبکہ سلپ کے کتے کے خلاف آواز اٹھانے کا قدر کی ایسے وقت میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس سلسلے کی کٹبوٹی کی معمولی بات نہیں ہے والی مسکم نے ہدایت کے لیے چند خصوص اور رون پیش کیا ہے ایک شخص چاہے وہ فرد ہو یا جواب کسی وسلم نے صحابہ سہاوت مخاطب کیا تو میں دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنہ مزید میں ہر گھر پہ اسی طرح ہوگا طرح بارش کے ہر پندرہ سر لازی ہوگا نبی اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عدم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہا پوری ایمرجنسی اسلام شمار کرو گنو کون ہے جو آج لایا امت اللہ کی گواہی دیتا ہے کام کے بنا چھ سو سے سات 昂 تفیری میں کتاب لکھیم کتاب کا نام رکھا مدار گستا لکھی بھائی نہ جس کی یا کرنا ہو وہی یا کر سہی ایک آئت اور اس آیت کی اہمیت یہ ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ نے مکمل دین کو جمع کر دیا ان شاء اللہ کا بھی موقع ملا تو اس پر بیان کیا جائے گا مقصود یہ کہ اللہ ندیز نے کلاوت واجب اور نہوں اس لیے کہ اللہ نے اس کے اندر سیکنے سے کہ ہم جائے کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سے جتنا بھی ہوتا ہے دنیا میں یا اس کی بھی जो جو کہ اس کو مارنا دل کی خاصی کوئی امر کرنا یا پیٹ کے لیے کوئی امر کرنا اس کو کہتے ہیں شہمت شبہ کہتے ہیں جہالت کو شخص انسان کی جس چیز میں شک میں پڑتا ہے اس کو شبہ کہتے ہیں جتنی بھی قسمیں تب ان میں جمع ان ان شاء اللہ وقت کے خیال رکھتے ہوئے میں آج ایک چیز پر بات کروں گا شہبت کا فتم اللہ رویم نے اس اتنے سے نجات کے لیے فاصلے میں بیان کیا تھا غریب مخبو یا जितना भी किस्सा हो सकता है वो या तो इसके और इसकी वजह से आता है या किसान हम किस तरह के किसों से बने मेरे भाई को और बुजुर्ग को कितना जिसको मैंने दो किसों पर मुंत किया तसीम किया उसमें से पहली किसी शहराज चारिस्ता शामिल होता है चेहबत वाले फेले में चार सजिंग का फितना आता है नंबर एक गुनाहों का फितना नंबर दो औलाद का फितना। नंबर तीन माल का पिस्ना नंबर चार your mom. para, por luego فت نام جب بہتر ہو جاؤ تو انسان جب گناہ کرنے لگے تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے کہ اللہ نے اس کے اوپر کیا کرتے نہیں ہے اللہ اس کے اوپر نعمت کرے کھلا انسان اس کی ناپرمانی کرتے ہوئے اور چاہتا ہے جو بندہ دو وقت کی روٹی دیتا ہے پیسے دیتا ہے اور اللہ جو اس کو پہلی سانس سے لے آخری سانس تک اللہ کی لاپرمانی کرے گا دوسری چیز سہولت کے فصے میں شامل ہوتی ہے اور آج کا فتنا اللہ رب العالمین کی سے کیا تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہاری اور تمہارے لیے کتنا ہے انسان اور جس طریقے سے ہوتا ہے اس طریقے سے کماتا ہے حرام بھی لاتا ہے چوری کر کے بھی لاتا ہے اور ڈانٹا ڈال کے بھی لاتا ہے انسان اس اور درست کرتا ہے آ نہ جانے کتنے دوسرے گناہ کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبرانی کے حسین اللہ سے سلسلہ سیاح نے میں وقت صحیح کہا کہا کہ اجبل رو بنا دکھ کہ انسان کا بچہ اولاد اس کے کی اس کے گزدری کا سبب ہے किसी पर नादानी अध्यारत का सबक है सबक है तो इंसान अपने औलाद की वजह से पेड़ से दूर रहता है इंसान बदली करता है औलाद की वजह से और इंसान जुर्म करता है गलत काम करता है औलाद की वजह से इस फिस्से बचने की एक तबील है मैं इन उसे आपको बयान करूंगा नंबर एक करना नदी अंदर वाली वसलम में विकास के लिए औरत में चार अहम किसान बैंक हुई सांसद को बोलो कुछ भी नहीं है सब और विदा की दीन दीन वाली को सब जी दोबत अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम जलीलों का हो 天方 یہ دینداری کے دعوے اپنے گھر میں رکھو اور تم لکھو کہ ہم ایسی لڑکی کو چاہتے ہیں جو ہمارے ماں باپ کو پسند آئے دیندار کو ہم نہیں چاہتے مکاری اور زبابادی اور فریب پڑھو اپنا عزم چہرہ لوگوں کے سامنے بیان کرو کہ تم دیندار نہیں تم دنیا دار ہو تم اللہ اور اس کے رسول کی نہیں تم اپنے ماں باپ کی ماننے والے اور سننے دیتا ہوں چونکہ انداز نے جن میں کسی کا خوف نہیں رکھتا ہے کہ وہ کوئی وہ لوگ جن کے پاس کسی تیندار کا رشتہ آتا ہے اور وہ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں سن لیجیے اللہ نے اس کو زمین میں فٹا کا پاس بنایا ہے اللہ آپ کے گھر میں اس رشتے کو ٹھکانے کی وجہ سے پڑتا ये शहादत से रफ में कदम रखना है लोग आसान समझते हैं उसमें होना हमने जाएगा इंजल्लाह की गवाही थी और समझा कि अब जन्नत हमारे लिए लिख दी गई आसान नहीं है यह शहादत ریمن صحیح میرے پیغام میں ان لوگوں کے لیے اللہ نے ریمن خان اللہ نے دل دیا ہے جن کا مردہ دل ہے اللہ کی باتوں کو سن کر دل درستہ نہیں اللہ نے کہا وہ میرے بھائی ہو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ربرا زمین ہمیں ہر جسم کے فطروں سے بچائے اللہ ربرا زمین ہمیں پچوں سے بچا کر صحیح راہ کرتا ہے رکھ کے عامر اور اللہ حکیم کر میں اس کو بیانا فصنہ مال کا فتنا ہے اللہ رب اللہ تعمیر کیا انسان خیر کے لیے یعنی مال کا سخت محبت کرنے والا ہوتا ہے بہت خرید ہوتا ہے لیکن شرط ہے جب مال کو اللہ کی راہ سے لے کر اللہ کی راہ میں دیا جائے مال کو اپنا نہیں سمجھا جائے مال کو اللہ کا سمجھا جائے یہ شرط ہے جب دل میں یہ بات आ گئی مال جو ہم نے حاصل کیا ہے اپنی قوت اپنے وقت کو دے کر حاصل کیا ہے اور یہ مال ہم نے خرچ نہیں ہوگا پھر وہ مال ہمارے فائدے کا نہیں ہے پھر وہ مال خود میں جائے گا جس کے بتائیے شریعی اللہ نے فرمایا تھا مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ اللہ تم کو محازی اور پریشانی اور فخر دے گا نہیں لاگن اکثر آنے تم انے کو دنیا مجھے خوف ہے کہ اللہ تمہارے اوپر دنیا کو کون دے گا جیسا کہ پہلے کی امتوں پر کھولا گیا تو تم مال کو اور دنیا کو حاصل کرنے میں اسی طرح ایک اس قصے سے آگے بڑھو گے جیسا کہ ان لوگوں نے کیا تو جانتے ہو انجام کیا ہوگا پچھلی قوموں کو اللہ نے آزاد دے کر کیا انتظار کیجیے مال کا حص آپ کو اسی طرح دیا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں مال کی کمر کا کتنا ہے چوتھا اور تو کا ہے یوں تو اللہ ہزار عظیم نے عورت کو انسان کے لیے بہت عظیم چیز بنایا اندر ابزلہ <سؤال> رویم نے عورت کو مردوں کے لیے سکون کا سبب بنایا نبی علمی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں میں پھوپتی خود کو لیکن یہ عورت جب اسلامی اصول کو چھوڑتی ہے اور اسی عورت کی جب تربیت ایک انسان مدد کرتا ہے تو یہ عورت سب سے بڑا قصہ انسانوں کے ذریعے مسلمانوں کے ذم کے لیے ہوتی ہے نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا عادت سب سے سخت جتنا جو میں اپنی امت کے دیکھتا ہوں وہ اور تو سب سے سنگین سیکنا آج دیکھ لیجیے آئیے ادھر میں حیائی میں غیر مسلموں کے کافیوں کی بات نہیں کر رہا اپنے مسلمانوں کی اور کوئی مسلمان میں اپنے حیاتوں کی بات کر हमारी बहने बेटिया हमारे घर की और से बेपर्दा करती है हमारे पेशाने पर शिकन नहीं आती हम अल्लाह के लिए उन्हें कुछ कह नहीं सकते क्यों क्योंकि हम वे नहीं चुके हमारे पास दिन नहीं सकते نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھایا تیس میرے لوگوں کو اللہ میں عالمی قیامت کی دی نہیں دے گا ان میں سے ایک وہ ہوگا جس کو جیوس کہا جاتا ہے اور تیوس وہ ہے کہ گھر کی عورتیں بےغیرتی کا بے کا کام کرے اور ہم اس سے بڑے بے جس بن کر اس کے کام کو سہایا دیکھتے آج ایک بے کے نام پر ایک بے کا قتل کیا ہم نے کہا کہ تم نے اس کی تربیت میں بیدایا کی کی اللہ کی راہ نہیں سکھائی سب وہ بےغیر ہوئی اور بےدایتی کی راہ کو چلی پھر تم کیوں گھر پا ہو ہمارے اندر کون سی محنت ہے ہم نے اپنے بچوں کو آپ کے کوئی جب اس نے اگلا آئی تو اپنے آپ کو اتنا بڑا پہنا ہوا دیکھا آپ کو कहा को जहन अपने अपने की आँख से बचाओ तकी ने कहा की में के अपने बच्चों को और अपनी आलो औलाद को जहन के आँख से बचेंगे हम पर लाची नीदी तबियत करें शुरू ऐसी उसको दीद की रात आरोप चढ़ाए जीत दिखाए अल्लाह रही مبارک دن میں اللہ محمد اللہ محمد محمد بسم الله الى الله وكما يقول <تصفيق> الله انما الامر عند العدل والحساب وليناه عن التساري والذم والذم ايذن عند سرقور ان كل الله يسوم ويرى تجلكم ومرسول الله صلى الله